ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ پچاس درسوں میں سیرت طیبہ مکمل ہو جائے لیکن مکمل نہیں ہو سکی ہے پچاس میں لیکن اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ باون درسوں میں مکمل ہو جائے گی آج حجت الوداع اور خطبہ غدیر خم پر بات ہوگی انشاءاللہ وہ جو مشہور روایت ہے اور جس کی بنیاد پر بعض غلط فہمیاں بھی موجود ہیں تو من کن تو مؤلا ہو فلی مولا معروف باعث وزیر خم کی تو اس کے حوالے سے جو صحیح موقف ہے مسلمانوں کا وہ بیان ہوگا ان اور اگلے جو دو جمعے ہوں گے زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے فوراً بعد ہی یعنی حجت الواح کے کم و بیش تین مہینے کے بعد کیونکہ حج ہوا ہے اس میں اس میں کے بعد محرم ہے اور پھر سفر ہے اور ربی الاول میں آپ کا وسال ہے تو اس کے بعد آپ کا مرز الوفات شروع ہو گیا تھا تو اس کی تفصیل کے در درمیان میں کچھ باتوں کے بعد کچھ واقعات کے بعد پھر آپ کا وسال وہ تو دو جمعے شاید ان دو اگلے موضوعات میں تو باون جمعوں میں انشاءاللہ شاء اللہ سیرت طیبہ مکمل ہو جائے گی اور اتفاق ہی ہے کہ سال میں چنے ہوتے بھی باون ہی تو یہ پورے سال کا الحمدللہ ایک نصاب سبن بن گیا ہے اس کے بعد ان شاء اللہ کی سیرت پر اور حضرات اشرا بشرا کی سیرت پر بات ہوگی اور اس کے بعد پھر اس کے لئے ذہن میں ایک تجویز ہے وہ میں آپ کے ذہن میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ شاء کے سیرت کے بعد کیا چیز شروع کی جائے تو وہ پھر آپ کو میں بتاؤں گا ان چند جمعوں کے بعد حجرت الوداع سے پہلے آپ کے سامنے ایک مکالمہ رکھ دو اور یہ مکالمہ بڑا ہی دلچسپ بھی ہے اور انتہائی اس میں حکمت کی باتیں جمع ہے جیسے حجرت الوداع پر جو آپ کا خطاب ہے آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اس کی اس کا سیاق و سباق ان شاء سامنے آ جائے گا یہ جو مکالمہ ہے یہ حضرت سعیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال و جواب ہے اور ایسے شاندار سوالات ہیں کہ جو حضرت مضر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر معمولی بصیرت بھی اور ان کی غیر معمولی علم کی جو حرص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزوں کو معلوم کرنے کا جو شوق ہے اس کی دلالت کرتی ہے پھر آپ کے جوابات ظاہر بات ہے کہ وہ پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے سہی نبر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تنہا تشریف فرماتے آپ کی اس تنہائی کو ابذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا غنیمت سمجھا اور سوچا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اَيُّ الْأَعْمَالِ احب إِلَى اللَّهِ اللہ جلل شاہو کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کون سے ہیں صحابہ کی آپ اپروچ دیکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی چیزیں دیکھیں آج ہمارے ہاں لوگ بزرگوں کے پاس جاتے بھی ہیں تو زیادہ زیادہ ہمارا آخری جو منتحہ اور متبہ نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اور زیادہ, زیادہ دعا کرا لیں گے یہ ہم نے نہیں ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے قائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کون سی باتیں پسند ہیں کون سے اعمال کرنے والے ہیں کون سی چیزیں چھوڑنے والی ہیں صحابہ گرام کو معاملہ کچھ پوچھا کہ اللہ یا رسول, اللہ, یا رسول, اللہ, یا رسول اللہ, اللہ کو سب سے زیادہ کون سے عمل پسند ہے آپ نے فرمایا کہ المان بلّہ جہاد الفی صبیلی اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ایمان پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے رستے میں جہاد پسند ہے یعنی اپنے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رستے میں گردن کٹانا اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے پھر کہا کہ میں نے پوچھا کہ فائی المؤمنین اکملهم ایمانا یا <تصفيق> رسول اللہ کون سے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کا ایمان انتہائی کامل ہے اکمل ترین ایمان والے اکمل کامل کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے بہترین ایمان والے اعلی ترین ایمان والے یا رسول اللہ کون سے لوگ ہیں اپ نے فرمایا کہ احسنهم خلقا جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں سب سے اونچے اخلاق والے لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے پھر پوچھا کہ فی المسلمین افبل یا رسول اللہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون سے لوگ ہیں جن کو فضیلت حاصل ہو دوسرے مسلمانوں پر تو آپ نے فرمایا کہ منسلہ من من جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے وہ سب سے افضل مسلمان سب سے بہترین مسلمان وہی تو کہا کہ پھر میں نے پوچھا کہ آئی الحجرت افضل. یا یارسول ہجرت کون سی سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا کہ من جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے سب سے اونچی ہجرت یہ ہے ہجرت کا کیا تھا ہی چھوڑنے کو حسن پر وطن چھوڑنا آلہ تلیم ہی تو کہا کہ ایو آیت مما انزلہ اللہ علیہ کا افضل کیا رسول اللہ جو کتاب اللہ تعالی نے آپ کے اوپر نازل کی ہے قرآن اس قرآن کی سب سے افضل اور سب سے اونچی آیت کون سی ہے تو حضور نے فرمایا کہ آیت القرصی تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار کہ یا رسول اللہ اس میں رسولوں کی تعداد کتنی ہے جن جن کے اوپر صحیفہ یا کتاب آیا تو آپ نے فرمایا کہ تین سو تیرہ اب ابو ذر کہ یہ سوالی بدھ ہے یا رسول اللہ اوسی نہیں یا رسول اللہ مجھے کو وسیعت فرما دیجیے تو آپ نے فرمایا کہ او سیتا بتقو اللہ اب ذر میں تجھے اللہ سے درنے کی وسیعت کرتا ہوں تقوی کی وسیعت کرتا ہوں فَإِنَّهُ زَيْنٌ لِأَمْرِكَ کیونکہ یہ تقوی تیرے سارے حالات زندگی کو تیرے تمام کاموں کو مزین کر کے رکھ دے گا تیری ساری عبادتوں کو اور تیری ساری طاعتوں کو کی نگاہوں کے اندر قیمتی کر دے گا اگر تقوا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی ایک لفظ ارشاد ہے اسی کا بھی تقوی اللہ میں تجھے اللہ تعالی سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ابو ذر نے کہا کہ جد یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کو اضافہ فرما دیجئے اس نصیحت میں۔ اس کے ساتھ کوئی اور نصیحت بھی کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ علی کا بھی طول الصمت۔ ابو ذر طویل خاموشی اختیار کرا۔ کیا کرو یعنی لمبے لمبے عرصے کے لیے خاموش رہا کرو کافی کافی دیر کے لیے چپ رہا کرو اور وَضِّحْ اور ذر ٹھٹھے مار کے ہنسا مت کرو غفلت والی ہنسی اختیار مت کیا کرو فنت القلوب کیونکہ یہ جو غفلت والی حسی ہے یہ انسان کے دل کو دا کر دیتی ہے وہ نور اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے تو چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے وہ حسی جو غفلت میں ڈالے تو انہوں نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کوئی اور اضافہ فرما دیجی. آپ نے فرمایا کہ احبل المساکین وہ مجلس کہوں ابو ذر مسکینوں کے ساتھ محبت رکھو غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ محبت رکھو اور ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو ان کے پاس بیٹھا کرو فرمایا کہ میں نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے آپ نے فرمایا کہ قول الحق ولو کان مرر ابو ذر بات ہمیشہ حق کی کہنا چاہے کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے کسی کو اس وجہ سے حق کہنا گویا کے کہ مت چھوڑنا کہ لوگوں کو برا لگے لوگوں کو اچھا نہیں لگے کہنا حق بات وہ لوگ کہاں اگرچہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو اور حق کڑوا ہوتا ہے ظاہر پاتے لگتا ہے کہ میں نے فرمایا کہ ضد نہیں رسول اللہ رسول اللہ اور اضافہ فرما دیجئے آپ نے فرمایا کہ لا تخف اللہ لومت اللہ. اے ابو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرنا اللہ کے معاملے میں اتنی ہی ملامت کیوں نہ کرے اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی کی پرواہ نہ کرنا یعنی پھر بھی جو بات خدا لگتی جو بات ہے وہ ہمیشہ کہنا یہ نصیحت شاید اس دور کے علماء کی طرف آخری جو دو باتیں ہیں کل الحق و مرغن اور ولاخ ف اللہ علم یہ دو باتیں خاص طور پر علماء کی طرف متوجہ ہیں کہ ان کو دین بہر صورت اسی شکل میں پیش کرنا ہے جس شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں نہ انہوں نے حکمرانوں کی خوشنودی کو دیکھنا ہے نہ انہوں نے مالداروں کی مال کی طرف دیکھنا ہے نہ انہوں نے اہل منصب اور اہل جاہ کے عہدوں سے ڈرنا ہے نہ ان کی طاقت سے خوفزدہ ہونا ہے بلکہ ان کو جو حق بات قرآن و سنت میں موجود ہے جس طرح قرآن و سنت میں آئی ہے اسی طرح واب الناس تک پہنچانی چاہیے یہ ان کے کندوں کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور آخرت میں ان سے اسی بات کی پوچھ ہوئی یہ وہ مقالمہ تھا جو میں نے کہا کہ آپ کو عرض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ذر رکفاری رضی اللہ تعالی نے آپ سے پوچھا تھا اب آجائیے حجت الودع کی طرف حجت الودع ہے یہ, یہ دس ہجری ہے. علما کا اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے اتنے پر تو تقریباً اتفاق ہے، یہ باتفقہ لے ہے کہ ہجرت کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا یہ جو حجت البدا آ رہا ہے لیکن ہجرت سے پہلے جو مکہ کی زندگی تھی حج تو ہوا کرتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہانیہ ہوئی ہے ہجرت سے پہلے ہوئی ہے اور اس وقت یہ مدینہ والے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن حج کے لئے لوگ آیا کرتے تھے تو اس لیے, اس لیے گاروں نے لکھا کہ ہجرت سے پہلے آپ نے بہت سارے حج کیے ہمیشہ ہی کرتے تھے اور ہر سال کرتے تھے ہجرت کے بعد یہ آپ کا پہلا حج ہے اسے پچھلے سال سے نبوقہ صدیق کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ جمعے میں پڑھ لی ذلقادہ کی پچیس تاریخ ہے یعنی ذی سے پچھلا مہینہ ہے ہفتے کا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کا حج بند کر دیا تھا برہنا طواف بند کر دیا تھا اور معاہدات کی بھی حقیقت واضح کر دی تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا حج کرنا چاہتے تھے جس میں دو چیزیں بڑا بڑے مقصود تھے اس کے ایک تو یہ ہے کہ لوگ کسی تعداد میں آئے اور پھر سے ایک دفعہ خود حضور کے حج کو سنت حج کیسے ہوتا ہے تاکہ کیونکہ قیامت تک امت میں حج کرنا تھا تو ایک دفعہ حضور کے حج کا منظر سامنے آئے اور دوسرا آپ نے اجتماع پر جو اس زمانے کا سب سے بڑا اجتماع ہوا مسلمانوں کا آپ کی حیات مبارکہ پوری حیات طیبہ کا یہ سب سے بڑا مجمع تھا جس سے آپ نے خطاب کیا اس مجمع کے سامنے اسلام کے اور مسلمانوں کے لیے کچھ ایسے ارشادات آپ ان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جو قیامت تک ان کے لیے نصیحت ہو اور جو ان کے لیے ہدایت ہو جس کو ہم حجت الوداع کہتے اور جو بہت بڑا چارٹر ہے پوری انسانیت کے لیے کہ دنیا میں زندگیاں کیسے گزاری جائیں گی اور نظام کیسے بنائے جائیں گے تو ہفتے کا دن ہے اور پچیس ذلقادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ادا فرمائی اور آپ کے ساتھ آپ کے حج کی اطلاع اطراف میں اطلاف میں قبائل تک پہنچی جہاں جہاں لوگ رہتے تھے اور جوک در جوک لوگ مدینہ شریف پہنچنے لگے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے لوگوں کے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے تو یہ مجمعہ بڑھتے, بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے مقام کو پہنچا ہے تو اس کی تعداد کے بارے میں سیرت نگاروں نے مختلف اقوال ہے لیکن ایک لاکھ سے کم نہیں ہے اور سوا لاکھ اور ڈیڑھ لاکھ اور ایک لاکھ چالیس ہزار یہ سارے اقوال کے بارے میں موجود آپ روانہ ہونے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا ہے اور اس کے بعد سفر شروع کیا مدینہ منورہ سے الحلیفہ وہ مشہور جگہ جہاں پر ہم لوگ بھی آپ لوگ بھی جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو ذو الحلیفہ میں ہی عام طور پر نیت کرتے ہیں حرام باندھتے تو الحلیفہ پہنچا تو وہاں پر آپ نے سب کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور یہاں پر رات گزاری ہے آپ نے اور صبح کی نماز اسی مقام پر ادا ہوئی اور چونکہ خواتین بھی ساتھ تھی صحابہ کی حضر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ ساتھ تھی اور ان کا بیٹے کی الحلیفہ میں اسی دن ہوئی ہے. تو یہ چشمے کا نام ہے ویسے الحلیفہ اور یہ مدینہ منوبرا سے تقریباً پانچ یا 6 میل کے فاصلے پر ہے آٹھ نو کلو بنتے ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے پھر یہاں سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا اس کے بعد آپ نے یہ احرام جا کر عمرے کا احرام کھولا ہے یا اسی عمرے کو کرنے کے بعد ہی حج بھی کیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ حج کی اقسام ہے حج قرآن کہتے ہیں حج تمتو کہتے ہیں حج افراد کہتے ہیں تو علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا والا حج کیا تھا تو جو ایک رائے تو یہ کہ حج کران تھا بیشتر حضرات کی کہ حج کران کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ بھی کرنا اور حج بھی کرنا لیکن ایک ہی احرام میں کرنا یعنی عمرے کے بعد احرام کو نہ کھولنا اور اسی سے حج کرنا بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں چادرے گرنا اسے عمرے سے آپ نے چادریں اگر نہ بھی اتاری ہو تو آپ نے احرام سے اور پھر دوبارہ سے احرام باندھا ہے حج کا تو پھر وہ قرار نہیں ہوتا تو آپ پہنچے قصوہ آپ کی مشہور اوٹنی تھی اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئے اور اتوار کے دن آپ تقریبا پہنچے ہیں مکم کرما آٹھ راتوں کا یہ سفر تھا جو مدینہ منورہ سے لے کے مکہ کرما تک ہوا ہے مکمکرما پہنچے آپ نے وہاں پر طواف فرمایا اور طواف سے پہلے آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ حضرت اسود کو بوسا دیا کرتے تھے اب بھی سنت ہے اگر رشنہ ہو ہو بھی بندہ دے سکے تو تو پہلے حضرت اسود کو بوسا دیا اور اس کے بعد آپ نے طواف شروع کیا اور طواف کا طریقہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ آپ کے لیفٹ سائیڈ پر آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہوتا تھا جس طرح آج کل آپ لوگ اور ہم سارے لوگ طواف کرتے طواف پورا ہوا تو آپ تشریف لائے مقام ابراہیم وہاں پر آ کر آپ نے دور رکعت جو طواف کے دو رکات ہوتے ہیں جو دو نفلیں ہوتی ہیں وہ ادا کی اور وہاں آیت پڑی مقام ابراہیم اس کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر حجر استد کو دوبارہ بوسا دیا اب ہم لوگ چونکہ بوسے کا وقت نہیں ہوتا یعنی موقع نہیں ہوتا رش ہوتا ہے بہت زیادہ تو ہم استعلام کر لیتے ہیں اس کی بجائے اس کا قائم مقام ہاتھ اٹھا لیتے اور پھر آپ نے آپ تشریف لے گئے صفا کی طرف اور یہاں پر آپ نے وعیتیں پڑھی کہ تو اس کے بعد آپ نے آپ نے یہ کی جس کو ہم کہتے ہیں صفا و بربا کے ساتھ چکر لگائے ان سات چکروں کے بعد حادیسی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے احرام نہیں کھولا اور چونکہ احرام نہیں کھولا اور اس لیے ان علماء کی رائے زیادہ کبھی معلوم ہوتی ہے جن کی رائے یہ ہے کہ آپ نے حج کران فرمایا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر حج کے ایام شروع ہونے والے تھے تو بعض صحابہ نے جنہوں نے اپنے ساتھ نہیں لائی تھی انہوں نے اپنے حرام کھول دی اور پھر آٹھ حضر حجا کو ان سارے حضرات نے نے حرام کھولے تھے انہوں نے دوبارہ حرام باندھے اور باقیوں نے ان کے حرام چلتے رہے کیونکہ وہ قربانی کے بعد حرام کھولیں گے آٹھ زلحجہ تک نبی کریم صلی اللہ مینا تشریف لے گئے اور یہاں پر پھر آپ زور و شور کے ساتھ مکہ سے نکلتا ہی جو تلبیہ آپ نے شروع کیا وہ جگہ جگہ اور بڑی اونچی آواز میں اور بار بار آج کل کے حاجیوں میں ایک کمی جو ہے اور ہمارے حاج میں بہت ساری چیزوں میں عبادات میں کمی آئی ہے ایک کمی آئی ہے کہ ہم تلویہ نہیں پڑتے صحیح طرح سے تلبیہ زور سے پڑھنے کی چیز ہے اونچی آواز کے اندر اور جتنا زیادہ پڑھا جا سکتا ہو یہ حج کے اندر کرنے کا ایک سب سے اہم ترین کام ہے اللہ جلشانوں کو یہ آواز کہ جب انسان کہتا ہے نبئی اللہ یہ آوازیں جب آسمانوں پر جاتی ہیں اور جو یہ توحید کا جو یہ, یہ نعرہ ہے اللہ اللہ شریق اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ غیر معمولی رحمت الہی انسانوں کی طرف اور ان تلبیہ پڑھنے والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور خوب زور و شور سے پڑھنا چاہیے پھر آپ میں تشریف لے کر گئے اور وہاں سے آپ نے نماز ہے، اثر ہے، مغرب ہے عشاء یہ ساری مینام پڑھی رات بھی وہاں بسر کی اور اتنی دیر وہاں پر رہے کہ سورج طلوع ہو گیا سورج کے طلوع کے بعد آپ عرفات تشریف لے گئے مسلبر آج بھی جو مسلم نمبرہ کہلاتی ہے اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک نصب کیا گیا یہ عرفات کا مشرقی کنارہ ہے وہاں آپ نے قیام کیا پہنچ تو جلدی گئے تھے جب سورج تھوڑا سا ڈھل گیا یعنی زوال جب ہو گیا تو آپ نے کسبہ کو منگوایا اپنی اونٹنی قصبہ کو منگوایا اور کسبہ کو منگوانے کے بعد آپ کا اس کے اوپر کجاوا جو تھا وہ کسا گیا آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور وادی کے بیچ میں پہنچے اور وہاں پر پھر کھڑے ہو کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ جو کیا تعلیمات نبوی نے اور اس کا ایک ایک جملہ اور اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اور اسلامی معاشروں کے لیے اسلامی حکومتوں کے لیے اسلامی نظاموں کے لیے اور پوری دنیا اور انسانیت کے لیے وہ ایک مشورہ راہ آپ نے اس میں جن موضوعات کو چنا میں ان الفاظ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آ جائیں آپ نے سب سے پہلے قتل قتل و غارت کی کو بند کرنا چاہا اور کہا کہ جاہریت کے زمانے سے آپس میں جو قبائل کے درمیان ایک جنگی صورتحال ہے اور ایک دوسرے کا بدلہ ضرور لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے صدیوں سے بھی اور سالوں سے اور دہائیوں سے دشمنیاں چلتی چلی آ رہی ہیں آپ نے اس کے اوپر قدغن اور پابندی لگائی اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کے معاف کرنے کا اعلان فرمایا حارث آپ کے چچا تھے ان کے بیٹے ربیع, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پوتے ایاس لیکن آپ نے اپنے لفظ استعمال کیا کہ اپنے چچا بھائی کا اپنے جزاد بھائی کا خون حزیل کو جنہوں نے اس کو بچپن کے اندر جب وہ قبیلہ بلوساد ابن بکر کے پاس ایامِ اور بچپن کے دن گزار رہا تھا اس بچے کو وہاں مارا حزین نے تو میں حزین کے اس خون کو سب سے پہلے اپنے خاندان کے اس خون کو معاف کرتا ہوں اور اس کے بعد کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے خون تمہارے تمہارے تمہارے جو یعنی جانے ہیں وہ اسی طرح مکرم اور محترم ہے جس طرح کہ یہ دن مکرم ہے اور جیسے یہ شہر محرم مکرم ہے اور جیسے یہ گھڑیاں مکرم دما لم علیہ کم ہرامل قرب تمہارے مال اور تمہاری جانے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ تم جا کر اللہ رب العزت کے ساتھ مل نہ لو یعنی جب تک تمہاری موت دنیا میں نہ ہو جائے یا قیامت قائم نہ ہو جائے اس وقت تک اور کیسی حرام ہے کہ حرمتی یوم فی شہرکم کمہاضا فی بلدکم کم جیسے کہ یہ دن حرمت والا ہے جیسے کہ یہ, شہر حرمت, یہ مہینہ حرمت والا ہے اور جیسے کہ یہ شہر حرمت والا ہے, اس جیسے اس کی تم حرمت جانتے ہو کہ حج کے دن کی حرمت جانتے ہو اور بیت اللہ کی حرمت جانتے ہو اور اس مہینے کی حرمت جانتے ہو ایسے ہی اپنے مالوں کی لوگوں کے مالوں کی اور لوگوں کی جانوں کی حرمت ہے اور کہا کہ تم اپنے رب سے ملو گے اور, اور, اور کہا کہ امانتوں کے بارے میں فرمایا کہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے جس کے پاس امانت موجود ہے اس کو چاہیے کہ امانت اپنے جن کی امانتیں ہیں ان تک اپنی امانتوں کو پہنچا دو خیانت سے بچو پھر آپ نے کہا سود کے بارے میں وَإنَّ كُل رباڑ سارے, سارے سود آج سے ختم ہے وہ واپس لے سکتے ہو اس کے اوپر جتنا سود چڑھا ہوا ہے کسی ایک کا دوسرے کے اوپر وہ سارا کا سارا آج ختم ہے اور پھر فرمایا کہ اس کا آغاز میں اپنے گھر سے کرتا ہوں میرے چچا عباس کا جتنا بھی سود لوگوں کے اوپر واجب الادا ہے میں اس کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں یہ انبیاء کا طریقہ طریقہ کار تھا کہ آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ بنے تو حضرت عباس اللہ تعالیٰ بڑے قرضے تھے لوگوں کے اوپر ان کے بے تحاشا سود تھا تو آپ جس جس جس نے چچا کا سود دینا ہے اس کو ہاں جو کیپٹل کہلاتا ہے یعنی جو اصل رقم جو دی گئی ہے وہ لوگ واپس کریں گے ونا تظلمون ونا کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم, تم پر کوئی ظلم کرے اور پھر فرمایا کہ وہی قدم اللہ را اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب سود نہیں ہے آپ سوچیں کہ وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے ساتھ ختم کر کے گئے تھے ہم ان کے امتیوں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا آج یہ سارے سودی بینک موجود ہیں ہمارے معاشرے کے دمیانی نہیں اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سود ہے ہم نے یہ بحثیں شروع کر دیں کہ یہ وہ بانہ سود نہیں ہے جو اس زمانے کے اندر ہوتا تھا کوئی سود کی بھی کوئی قسمیں اس طرح کے ہیں جس قرضے کے اوپر اس پر کسی وقت میں انگ سے بات آپ کو بتاؤں گا کہ سود کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہے کیا چیز اس لیے یہ سارے وہ بعض گناہ تو ہمارے ایسے تھے جو آج بھی گناہ ہے اور معاشروں کو برا سمجھتا ہے مثلا شراب ہے گناہ ہے ابھی بھی آپ نے اس کو انسٹیوشنلائز نہیں کیا ذنا ہے گنا ہے لوگ برا سمجھتے ہیں معاشرے میں اگر آپ کسی بندے کا رشتہ کہیں پر بھیجیں اور اس کی تعریف میں یہ کہیں کہ بندہ زانی بھی ہے اور شرابی بھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی شریف گھرانہ اس کو رشتہ دے دے گا لیکن سود کو ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا اس کی انسٹیٹیوشن بنا دیے اور وہ ایک عزت کی چیز ہے بڑے فخر سے تعارف کرایا جاتا ہے فلانے صاحب فلانے بینک میں فلانے عہدے کے اوپر وہ سود کا کام بڑے پیمانے پر کرتے ہیں تو بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں تو اس کو ہمارے ہاں سے جب یہ اس طرح بنتا ہے تو معاشرے سے اس کی وہ نکل جاتی ہے یعنی اس کی جو ذہن کے اندر جو کسی گناہ کی شناعت جو ہوتی ہے گناہ کی قباہت جو ہوتی ہے وہ انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہے اور اس کو قبول کر لیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے بارے میں کوئی بات کرے تو بات بھی بڑی اجنبی سی محسوس ہوتی ہے کہ کیسی عجیب سی بات ہو رہی تو یہ آپ نے فرمایا کہ وہ ان اول ابا ربا ابا سلم موضوع مختلف اس کے بعد اپ نے ایک اور لفظ ارشاد فرمایا اور یہ جملہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شاید اس پورے خطبے کا اگر عنوان کسی جملے کو قرار دیا جا سکتا ہے جیسے وہ شعراء کہ ہاں جب غزل میں جو جو مصرع بہت ہی کمال کا ہو تو شعراء اسے کہتے ہیں کہ یہ جان غزل ہے پورے مصرے کے سب سے پوری غزل کے اندر یہ سب سے اونچا مصرع ہے اس پورے خطبے حجۃ الوداع کے اندر اپ نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اس کا عنوان بن سکتا ہے کیونکہ اس کے تحت یہ ساری چیزیں آ گئی جتنی بیان کی جا رہی ہیں وہ یہ جملہ ہے کہ اللہ ان کل شی امر جاہلی موب جاہلی سنو اللہ کہتے ہیں سنو اے لوگ جاہلیت کے زمانے کی تمام رسم و رواج جاہلیت کا پورا کا پورا کلچر جاہلیت کی پوری کی پوری تہذیب اور جاہلیت کے زمانے کے تمام چیزیں آج میرے قدموں کے تلے رون دی گئی ہیں ختم کر دی گئی ہیں اس کو دوبارہ انسانیت یا امت اس کو دوبارہ نہیں اٹھائے گی اس جملے کو اگر ہم سنیں اور پھر ہم یاد کریں کہ ان میں سے کون کون سی چیز ہے جس کو ہم نے دوبارہ زندہ کیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر اپنے قدم کے نیچے اپنے پاؤں کے نیچے روند کر گئے تھے اور یہ اپنی امت سے کہہ کر گئے تھے کہ آج ختم یہ معاملہ اللہ آسمانوں سے دین آ گیا اور رسول اللہ یہ ذمہ داری لے کر آ گئے وہ ایک ایک کر کے وہ چیزیں بد نصیب امت نے دوبارہ سے اس نے زندہ کیا اور اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئی اس کے اوپر پھر کسی وقت میں انشاءاللہ بات ہوگی پھر آپ نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو قد این بی اردکم ابدا کہا کہ شیطان اب اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس سرزمین کے اوپر اس کی عبادت ہوگی اس کو یہ خیال بھی اس کا نکل گیا لیکن وہ تمہیں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ضرور مبتلا کرے گا جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو جن گناہوں کو تم چھوٹا بیما تحت رون جن گناہوں کو تم چھوٹا سمجھتے ہو تمہاری نگاہ کے اندر وہ حقیر ہے تو تم, تم کو ان میں وہ ضرور مبتلا کرے گا ان چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہ۔ ان چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہنا پھر آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے ای ای ایوہ الناس بالنساء خیرن اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا یعنی اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا کیوں کہا کہ میں تم سے ان کے بارے میں استوصو بالنساء خیرا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ اس سلوک کرنے کی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس لیے کہ فانه عندكم عوان لا يملك لنفسهن شيئا وہ تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں یعنی تمہاری نگرانی کے اندر ہیں تمہارے سپرت کی گئی ہیں اور ان میں سے, اور وہ تمہارے زیر دست ہیں اور اپنے بارے میں ان کا اختیار نہیں ہے اس طرح کا تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امانت ہے اور اللہ کا نام لے کر آئے ہو اس لیے ان کے جو تمہارے ان کے تمہارے ذمے ان کے حقوق ہیں اور ان کے ذمے تمہارے حقوق ہیں ان کے ذمے جو حق ہے عورتوں کے ذمے جو تمہارا حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھے یعنی تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں اس سے یہ ہے کہ بے حیائی سے بچیں اور اغیاب سے شوہر والے تعلقات رکھنے سے بچیں کہ ان پر لازم ہے کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت ہو جائے سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنی خوابگاہیں ان کو اپنی خوابگاہوں سے دور کر دو اور تم انہیں بطور سزا مار سکتے ہو لیکن وہ ضرب جو بہت شدید نہ سخت مارنا اور اگر وہ باز آ جائیں اس چیز سے تو پھر تم پر لازم ہے کہ ان کے خرد و نوش کا اور ان کے لباس کا ان کی چیزوں کا تم عمدگی کے ساتھ انتظام کرو پھر فرمایا کہ فاقل و ایہ الناس قولی فإني قد بلغت کہ لوگوں میری بات اچھی طرح سمجھو میں یہ اللہ کا پیغام ہے جو میں تم کو تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں پھر اس کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی وقد تركت فیکم ما لن تضلوا بعدی ابدا ان اعتصمتم به کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان دو چیزوں کو تم نے مضبوط پکڑ لیا تو میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی اس نصیحت کو بھی ہم نے فراموش کی آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے اب برو کیا ہے کتاب اللہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت قرآن و سنت ایک قرآن اور ایک سنت ہم میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو مضبوط پکڑو گمراہ نہیں ہوگا پھر فرمایا کہ میری بات غور سے اسماؤ قولی میری بات غور سے سنو واقلوہ اس کو اپنے دل کے اندر بٹھا دو کہ ان کہ كل مسلم اخو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے و ان المسلم مسلمین اور مسلمان سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی یعنی میں تمہیں بھائی بھائی بنا کر جا رہا ہوں اب تم قومیت کے نعرے مت لگانا لسانیت کے نعرے مت لگانا ایسی تفریق کے نعرے مت لگانا جس میں کوئی ایک اپنے آپ کو دوسرے سے جدا کرے یا دوسرے سے اپنے آپ کو افضل سمجھے پھر اگے ایک بات یہ پر اس کی بات فرمایا ایک ایک اور سے تجدید فرمائی اور کیا کہا کہ جس شخص کی نیت دنیا کے اندر صرف دنیا طلب کرنے کی ہوگی سارا دن وہ دنیا کے لئے پریشان ہوگا من تکونی دنیا نیتہ جس شخص کی نیت فقط دنیا ہوگی صرف پیسے جانتا ہے صرف کمائی جانتا ہے اس کے ساتھ اللہ کیا کرے گا اللہ تعالی اس کے اس طرف فقر کے خوف کو مسلط کر دے گا وہ ہر وقت فقیر ہو جانے کا ڈر اس کو ہوگا جس کے سامنے دنیا ہوگی کیا کہا یہ جان اللہ فخر آئی نہیں اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقر کو کھڑا کر دے گا لاکھوں کروڑوں اس کے پاس ہوں گے مگر یہ ڈر اس کے مسلط رہے گا کہ یہ سب چلے جائیں گے یہ سب چلے جائیں گے تو کیا کروں گا یہ چلے جائیں گے تو کیا کروں گا اور دوسرا کام اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا وہی شک ہی آتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا بچھیر دے کا مطلب کیا گا اس کو گھمائے گا اور پھرائے گا اور کہا کہ بلا یا اتھی منہا اللہ خود ہی بل اور اتنا گھما گھما گھما گھما کر پریشان کر بھی دے گا وہی جو اس کے لیے پہلے سے لکھا ہوا تھا اللہ تعالی نے یہ لکھا ہوا سے تھا اگر اس کی نگاہوں کے اندر دنیا کی یہ قدر و قیمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا خوار نہ کرتا اس کے لیے اب خوار بھی کرے گا اور دے گا وہی اس کو جو اس کی قسمت کے اندر پہلے سے اللہ پاک میں نے لکھا ہوا ومن تکور آخرات نیت ہو اور جس شخص کی نیت یعنی اس کے سارے دن کا جو اصل بڑا غم ہے جو اس کا میجر پرابلم ہے وہ اگر آخرت ہوگی تو یج عال اللہ گینا فی کل اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گنا سے بھر دیں گے اللہ پاک اس پہ ایک عجیب قسم کا دلی سکون ادا کر دیں گی جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس پہ دل خوب مطمئن ہو جائے گا دل کو پریشانی نہیں ہوگی و وہی راغیما اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے پاس دنیا اس حال میں لائے کہ دنیا ناک رگڑتی بھی اس کے پاس آئے گی راغما کہتے ہیں ناک گھسیٹتے ہوئے آنا تو اللہ تعالیٰ دنیا اس کے پاس ناک رگڑ کر اس کے پاس پہنچائیں گے دنیا کو اس کو دنیا کے پیچھے گھمائیں گے نہیں اس کو دنیا کے پیچھے خواب نہیں کریں گے اس کے پاس تو کہا کہ یہ وہ شخص جو کیا کر لے گا آخرت کو اپنا غم بنائے گا اور جو سے دنیا اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ ان تم تو سلونا عجیب بات کہا کہ لوگوں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا فمان تم کا تم کیا کہو گے میرے بارے میں جب اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے کہ مجھے تمہارے میرے نبی نے تم تک بات پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی تم کیا کہو گے بتاؤ تو لوگوں نے کالو نہ یا رسول اللہ ہم اللہ کے سامنے گواہی دیں گے صحابہ نے کہ اور وہ ادئی تھا آپ نے امانت کو ادا کر دیا وہ نصخ تھا آپ نے نصیحت اور اخلاص کی انتہا کر دی یا رسول اللہ ہم اس بات کی گواہی اللہ تعالی کے سامنے دیں گے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا کہا کہ اللہم مشت اللہ مشہد اللہم مشحد یا اللہ گواہ رہنا یا اللہ گواہ رہنا یا اللہ گواہ رہنا میں نے امانت پہنچا دی تورے میرے کندھے کے اوپر جو ذمہ داری دی تھی نبوت کی جو آپ نے مجھے کہا تھا یا اللہ میں نے پہنچا دیا دوسری جگہ پھر آتا ہے کہ آپ نے پوچھا ہل بلکھ ہل بلخلختو بل لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا لوگوں نے, پھر کہا کہا رسول اللہ قسم آپ نے پہنچا دی اور آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ گوار ہے میں نے مانت پہنچا دی یا اللہ میں نے بات پہنچا دی میں نے بات پہنچا دی یہ اس کے چند پورا میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھا پورا خطبہ ذرا بڑا ہے بکری ہمارے پاس کم تو یہ اس کے خاص خاص نکات تھے ایک بات اس میں آپ نے اور بھی ارشاد فرمائی جو جی پیچھے رہ گئی اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے کہ اللہ تعالی اس بندے فرحم الله امرئ سمع مقالتي اللہ تعالی اس بندے کے اوپر رحم فرمائے جو میری بات سنے حتا یبلغه غیره اور میری بات سننے کے بعد دوسرے تک پہنچائے اور فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو, جو, جو آدمی جو سننے والا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے والا نہیں ہوتا مگر جس کو پہنچا دیتا ہے وہ زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر مدرسین کو قران و سنت کے پڑھانے والوں کے لیے خوش خبریاں ہیں کہ آپ نے اس کے پر ان کے لیے خصوصی دعا کی ہے لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کی بات کو سنے چاہے وہ بی ورب حامل حامل هو کہ بعض اوقات انسان اس کو ایسے بندے تک پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھنے والا اور اس سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے ایک چیز کے اندر وسیع تو آپ اور کہا کہ ریکا تمہارے غلام تمہارے غلام کہ جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ تل بسون جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ کیا آج ہم اپنے ملازمین کے ساتھ یہ معاملہ کرتے या जो घर में खाना पकता है घर के गार्ड बावर्ची सफाई करने वाले दूसरे लोग वही खाते हैं یا ان کی نگاہوں کے سامنے وہ وہ چیزیں دسترخوان بھی لگائے جاتے ہیں اور گھروں میں کام کرنے والے ملازم مرد و عورت اس کو دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی جس کھانے پر جس کی نگاہ پڑ جائے آپ نے فرمایا کہ اس اس میں سے اس کو ضرور جس کھانے پر جس کی نگاہ پڑ جائے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہوٹلوں کے کھانوں میں اس سے برکت نہیں ہوتی کہ ان لٹکے ہوئے بکروں پر اور ان, ان, ان, ان گھومتی ہوئی مرغیوں پر بھوکوں کی نگاہیں پڑتی اور وہ تو خریدنے کی استعمت نہیں رکھتے تو جو خرید کر کھاتا ہے اس کی برکت سے وہ بھی محروم ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر خدا جانے کتنی بھوکی نگاہیں پڑی اس لیے کھانے کی چیزوں کی نمائش کرنا یہ ہماری ہوٹل انڈسٹری کے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہونا کھانے کی چیزوں کو سامنے دیکھتے ہیں ہوٹلوں کے سامنے کڑاہیاں بن رہی ہیں اور بار بھی کیوں ہو رہا ہے اور بکرے لگے ہوئے ہیں اور غریب وہاں سے گزر رہے ہیں اور جو ان کو دیکھ کر نہیں خرید سکتے نہیں کھا سکتے وہ سارا دن ان کی نگاہیں پڑتی ہیں اب بتائیں کہ اس میں برکت کیا رہتی ہے فرمائیں جس کھانے کے اوپر کسی کی نگاہ پڑ جائے دیکھ لیں گھر کے ملازمین کے لیے بھی ہوگا میں آپ لوگوں سے بھی خاص طور پر میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا ہمارے ہم لوگ بعض اوقات اس میں اتنا ظلم کرتے ہیں میں یہاں سے آ رہا تھا ایک دن اور میں نے ایک سفید ریش بزرگ کو دیکھا جو ہاں پر تھا اپنا سامان لے جا کر تو میں نے اس سے پوچھا میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا آج تک میرے دل پر سال ڈیڑھ سال جاتا تو سفید ریش آدمی کا ستر سال اس کی عمر تھی سامان اٹھائے ہوا تھا میں نے اس کو اپنی گاڑی بٹھایا میں نے کہا بابا کدھر جا رہا ہے جون جولائی کی دوپہر تھی کہتا ہے کہ اپنے میرے پوتے کا مسئلہ ہو گیا میں نے چھٹی لیا اور میں جا رہا ہوں میں نے ویسی اس سے پوچھا میں نے خیر میں تو جا رہا تھا میں نے ٹیکسی رکوائی کہ اس کو اسے بٹھاتا ہوں اس کی حالت غیر تھی کیونکہ سامان اٹھائے ہوا تھا میں نے کہا بابا کہاں کام تو اس میں گھر میں کام کرتا. میں نے اپنی چھوٹی سی اس کو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کہ اس گیارہ ہزار میں کھانا بھی پکاتا اور اس کے بعد اب اس بےچارے کا سفر بھی تھا اور اس کا پوتا ہسپتال کے اندر تھا اور پوتا اس کا یتیم تھا بیٹا خواتین کہتے مشکل مسکر جان تو جس گھر میں آپ سوچیں جو چوکی رکھنے کی استداد جو گھر رکھتے ہیں وہ ایک پلیٹ سالن اور دو روٹیاں نہیں دے سکتے اور اللہ کے دیے مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا انسان کتنا کتنا بے رحم ہے اور انسان کتنا ظالم ہے اور اس کو انسان کی مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے یہ ان سارے گھروں میں ایسی ہوتا ہے بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر اللہ ماشاءاللہ وہ میں ایک دنیا ایک معروف سیاستدان ان کا مہمان تھا ایفیٹ کے اندر مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں میں نام نہیں لیتا آپ کو بہت سے لوگ جانتے تو مجھے دوپہر کھانے پر بیٹھے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں الحمد اتنا کھانا پکتا ہے کہ اس پوری گلی اور ان تین چار گلیوں کے تمام گارڈ اور ملازمین اور لوکر اور چوکیدار ہمارے یہاں کھانا کھاتے اس کا مطلب ہے دوسرے لوگ نہیں دیتے ہوں گے چار چار کنال کی کوٹھیاں دو دو ہزار گز کی کوٹیاں اور ایک چوکیدار کے لیے دو روٹیاں اس گھر کے اندر نہیں ہے اس سے زیادہ بے برکت گھر کوئی اور ہوٹل اس سے زیادہ بے برکت دستخان کسی اور گھر کا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ان جو چھوٹے چھوٹے جن کی تھوڑی سی تھوڑی تنخواہیں ان کی ہوتی ہیں اس کے اندر ان کے اوپر یہ بھی کہ وہ جائیں اور جا کے ان کا بل دیکھے بازار میں جو بنتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری ٹھیک ہے یہ ہمارے غلام نہیں ہے حضور کے الفاظ تو رقا کو اس زمانے میں غلامی تھی آج آج غلامی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ملازمین جو ہیں یہ کہا کہ جو تم کھاؤ ان کو وہی ان کو کھلا اسی میں سے ان کو کھلا اور جو خود پہنو اسی میں سے ان کو پہلا یہ اسلامی تعلیمات تھی جس کے اوپر نہ ہم عمل کر سکے اور نہ معاشرے کو اس کو نمونہ دکھا سکے اسی لیے یہ معاشرہ آج ہمارے لیے جہنم بن گیا اور اس جہنم کے اندر مالداروں کو بھی سکون نہیں ہے یہ نہیں کہ مالدار بڑے سکون کے اندر ہے چونکہ جہنم بنانے میں غریبوں اور مالداروں دونوں کا حصہ ہے اس لیے دونوں سے اللہ جل شاہ نے سکون اور چین دونوں سے اٹھا لیا اور زندگی کی جو راحتیں ہیں اور زندگی کو جو دنیا اللہ پاک جن کے لیے جنت بناتا ہے وہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں کہ اس کے اوپر عمل نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق بسیح. سر میں آپ کا ڈالا